حضر مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب اللہ کے شاہ سے لگے گا سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینا ساحل سے لگے دیکھیں گے کبھی سے پہلے بھی کیا تھا کہ یہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفین اس سے یہ تعبیر شیر سے میں نے لی ہے کہ ہم بھی کبھی اللہ کی محبت کا کمال ان کی جی خوشنوی کا کمال حاصل کر سکیں گے مکہ سے مراد توہین اور مدینہ سے مراد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی رسول صلی اللہ علیہ السلام کبھی منزلِ پر پہ پہنچیں گے انشاءاللہ اللہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا سین ساحل سے گا کبھی میرا دِن سطین دیکھیں گے کبھی شاہ سے بکا مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے نکا مدینہ گویش کو کا موجود ہے نر دل میں دفینہ دسی نظانہ اللہ کا محبت کا فضانہ ہر دل میں موجود ہے گویش کبھی گویش کما جو دین دل میں دبینہ گویش کما جو دل میں دبینہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے کون پسینہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے کون ناس کے لیے مشق جیسے زمین میں کوئی چیز اگانا ہوتی ہے بولنا ہوتی ہے تو پہلے اس, اس کے جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جنگلی جھاڑیاں ہوتی ہیں خود پودے ہوتے ہیں اس کو پہلے محنت کر کے نکالا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ہل چلایا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں کھاد وغیرہ ڈال کے پھر بیج بوتے اور اس کی ایک عرسہ آبیاری اور دیکھ بھال کرتے ہیں تب کہیں جا کے پودا نکلتا ہے اور پھر اس کو وہ درخت کرتا ہے پھر کہیں جا کے وہ پھل دینا شروع کرتا ہے اسی طرح سے اللہ کے راستے میں کسی شہر سے تعلق کر کے کسی پیر سے تعلق کر کے حل پھول پھول رہے مسلعے فرماتے تھے کہ پیر وہ ہے جو دل کی کیڑا نکالتے ہیں کیڑا کانٹے کو کہتے ہیں سیر وہ ہے جو دل کی کیڑا نکالتے ہیں جو اخلاق وضیلا دل کے اندر ہیں ہمارے دل کے اندر برے بری عادات برے برے اخلاق گناہوں کی گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں پر عمل کی وجہ سے وہ سب کی ضرورت صاف کر دیں اور اس کے لیے تدابیر بتائیں اور جو طالب ہے اس پہ عمل کرے اور محنت کرے اور مجاہدہ کرے پھر کہیں جا کے یہ دل جو ہے صاف ہو جاتا ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئی نہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے گولشت کا موجود ہے ہر دل میں ددینہ گولش کا موجود ہے ہر دل میں ددینہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے کو پسینا ملتا نہیں لیکن کبھی بے کو ساحل سے لگے گا کبھی میرا جس جی پینا دیکھیں گے کبھی شوق سے اللہ ہر یہ جوش محبت کی بہاری جوش محبت کی ایک آپ کا ایک کا دریا سلگے ہے درسی اللہ یہ جوش محافت کی بہاری اوار یہ جوش محافت کی بہاری ایک آپ کا دریا سلگے ہے میرا سینہ ایک آپ کا دریا سلگے ہے نرسینہ متن تیس پر برسا ہے جو آسی کا خزینہ اے کحری نا دامت میں تیرے سیرتے پر گاؤں اے ال کے ندامت میں تیرے سیرتے پر برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ سوادی رحمت رامت فدینہ سار سے لگے گا کبھی میرا پینا دیکھیں گے کبھی شوق سے ندینہ جب کسی اے لے محبت کی کب کیسے حاصل ہوگی یہ شرط نے بتلایا کی کیا اس کی شرط کیا ہے کیفیت کے کی حصول کی اے شرط کسی اہل دے کی توجہ اے شرط کسی اہل دے کی توجہ ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینا ملتا نہیں ورنا یہ محبت کا نگینا یعنی چاہے وہ کتنی عبادات کر لے کس طرح مظاہرے اپنے طور پر کرنا شروع کر دے لیکن اس کو اللہ کی محبت کے اثرات اللہ کی محبت کے رومور اللہ کا راستہ نہیں ملتا بلکہ اکثر اندیشہ ہوتا ہے کہ کبھی تکبر کے نشے میں کبھی وجوب کے نشے میں کبھی اور کسی بیماری میں لیا کاری میں جو ہے ہو جاتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں لیکن اللہ کے راستے کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوتی بلکہ سخت اندیشہ ہے کہ یہ شخص گمراہ نہ ہو جائے شک یہی ہے کہ کسی رض محبت سے اللہ والے سے تعلق کرے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر سی اے محابت کی توجہ ملتا نہیں ورنہ یہ محابت کا حد نگینا ملتا نہیں یہ پر نہ یہاں رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر پیر کامل نہ بھی ہو کیونکہ بعض اوقات اور یا اللہ جو کسی کو کسی طالب اصلاح کو اس کا احترا دیکھتے ہوئے اور جو ہے اس کے اس کے توازوں کو دیکھتے ہوئے کامل کو بھی خلافت دے دیتے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس سے کوئی مخلص کو جوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلص طالب کو جوڑ دیتے ہیں اور جب وہ طالب اپنے خلوص کی برکت سے اللہ والا بن جاتا ہے کیونکہ اس کی طلب صادف ہوتی ہے اور خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اپنی طلب کی اور طلب کی اور اخلاص کی برکت سے جب وہ اللہ والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پیر کو بھی جو ہے کامل کر دیتے ہیں اس کی برکت سے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اپنے پیر کو ایسا نہ سمجھنا چاہیے ورنہ نہ سب نقصان ہوگا اس لیے کہ اس کی تعلق کی شرط بھی یہی ہے کہ اپنے پیر کو اپنے لیے نافع ہی نہیں انفاظ سمجھیں گے سب سے زیادہ میں مجھے نفع اسی کسی سے پہنچے گا جب تک یہ عقیدہ درست نہ ہوگا تو اصلاح نہیں ہوگی بلکہ شیطان اور دوسری چیزوں میں جو اس کو مبتلا کر کے در بدر کر دے گا ل محبت ہے شنس کسی نے لے محابت کی, اے کی, محبت کی ملتا نہیں ورنا یہ محابت کا نگینا ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینا مانا کے مسائل رہے وشو میں ابتر مانا کے مسائل رہے وشو میں ابتر پل ان کے کرم سے جو اتلتا ہے سکینہ پل ان کے کرم ہے سکینہ مانا کے نقائد میں رہے وشپ میں افطل مانا کے نقائد میں رہے وشپ میں افطل ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینا پل ان کے کرم سے جو اترتا ہے سارا دل سے لگے گا کبھی میرا بھی سدینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے نکاؤ مدینہ قرآن حضرت والا نے مطلع لے کے قرآن پاک کی آیات کے علوم و معرے پر مجنی مبنی مجموعے کا نام ہے فضائل القرآن اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ترجمہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی رفانک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا تو صحابہ رضی اللہ عموم نے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا فردا ذکر تو ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور آپ کا نام یعنی محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا تو کافر مرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا مجھے آپ اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ آپ کے بغیر کوئی لاکھ میری عبادت کرے ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن اگر محمد الرسول اللہ نہیں کرے گا تو اس کو دو رفت میں ڈال دوں گا سوزا. یہ ہے کی تفسیر حضرت نے بیان و قرآن بحارت تفسیر تفصیل تجربے میں یہی لکھا ہے اے, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نام زمین پر لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی لیا جائے گا میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لازم کر دیا ہے اذانوں نے بھی جہاں اشد اللہ ہوگا وہی اشد اللہ محمد رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا بلند کر دیں گے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ بلند کر دیا وعدہ نہیں ہے کہ آئندہ بلند کر دیں گے اس کا انتظار کیجیے انتظار کی تکلیف ہم آپ کو نہیں دینا چاہتے اپنے ماں کو کو کوئی تکلیف دیتا ہے اس لیے ورفانہ لگ ذکر ازل سے ہی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے قرآن پاک نازل کیا اسی کی تفسیر بیان کی ہے اور تفسیر دو منصور میں یہ موجود ہے ورفانہ لگ ذکر کی تفسیر اللہ تعالی نے حدیث خودی میں فرمائی ادا جو کر ذکر کمائی جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا حضرت مجز مولانا شفی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا یعنی اکثر شریعت نے اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک مقروم کیا گیا ہے جیسے خطبے میں شہد تشک میں نماز میں حضان میں تقامت میں ایمان برسالت توحید کا لازمی آدمی چکے اس آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ اے رسول آپ کا نام بھی آئے گا بس اگر کوششہ سے کروڑ مرتبہ میرا نام لے اور آپ کا نام نہ لے یعنی لا الا اللہ کہے لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے یعنی اللہ پر ایمان لائے لیکن رسول اللہ پر ایمان نہ لائے تو اس کی توحید قبول نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا رسالت کی تعظیم اور تبدیل توحید کے لیے ضروری ہے جب اللہ کی علمت بیان کی جائے اور رسول اللہ کی علمت بھی بیان کی جائے تب توحید کامل ہوتی ہے یعنی عظمت اللہ اور عظمت رسول اللہ دونوں کیزمت اللہ یعنی عظمت اللہ اور عظمت رسول اللہ دونوں کی تصدیق کا نام توڑی ہے اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تصدیق کی جائے جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اس کا سفیر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے دیکھیے اگر امریکہ کا سفیر آ جائے تو دنیاوی حکومتوں میں زلزلہ مچ جاتا ہے سب لوگ کہہ جاتے ہیں کہ بھئی اس کے خلاف کوئی کام نہ کرو اور یہ تو محض دنیاوی عزت ہے کہ ملک بڑا ہے یہ کوئی عزت نہیں ہے محض دنیا تاری ہے لیکن اس مثال سے معلوم ہوا کہ ملک کی عظمت سے سفیر کی عظمت ہوتی ہے رسول اللہ کا صفیح، رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے بندہ عظیم الشان ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ کا رسول ہی عظیم الشان ہے اور یہ بات سو فیصد یقینی ہے کہ اگر کوئی عمر بھر اللہ پتہ رہے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے یعنی آپ کے عصارت پر ایمان نہ لائے تو یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤ کہ اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا کیوں کہ الا اللہ الا کو اس نے مانا لیکن محمد الرسول اللہ تسلیم نہیں کیا جبکہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رسول یعنی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم کر دیا پس جس نے رسالت کا انکار کیا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اس لیے منکر رسالت کاٹے ہے عظمت رسالت کا انکار اللہ کا انکار ہے اس لیے حدیث پلسی میں اللہ نے فرمایا ادا روکے جب میرا نام لیا جائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بھی لیا جائے گا جب کوئی مزن ارحد اللہ اللہ کہے گا تو ارشد اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہے گا ایک شاید کہتا ہے اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ یہ ہے عاشقوں کی عزت عاشقوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے اللہ اپنے عاشقوں کو عزت دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے عاشق ہیں آپ جیسا عاشق ہونا ناممکن ہے آپ جیسا اللہ کا عاشق نہ کوئی ہوا نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا آپ کی بے دل شان عشق اس حدیث شریف سے ظاہر ہے أَنِّي فِي سَبِيلِ بھی ثم آحیا سم عبتل سم آیا سم ابتل آحیہ سمتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس داد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں یہ محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں سبحان اللہ جانے پاک کے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عشق تھا کہ اللہ کے راستے میں بار بار شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں اور آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام خدا میں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں یہ مضمون اتنا ضروری ہے کہ جزر ایمان ہے عظمت توہین اور عظمت رسالت دونوں ساتھ ساتھ ہیں دنیاوی حکومتوں کا سفیر اس ملک کے بادشاہ کا نمائندہ ترجمان اور امین ہوتا ہے اور جتنا ہی بڑا ملک ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے سفیر کی عزت ہوتی ہے سفیر کی زبان بادشاہ کی زبان ہوتی ہے اسی طرح پیغمبر اللہ کا سفیر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر ہیں اس لیے آپ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرما دیے ہوا ان مش باتیں بناتے ہیں بلکہ ان کا ارشاد خالص رہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہی کا حکم ہے اس میں فرق کرنے والا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اللہ کے فرمان سے الگ سمجھنے والا یعنی آپ کے ارشادات کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل ایمان سے فرماتے ہیں وما آتاكم الرسول وما نحاكم یعنی ہمارا رسول تمہیں جو کچھ دے اسے سر آنکھوں پر رکھ لو اور جس چیز سے روک دے سے روک جاؤ سچی ملمت خاندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول تم کو جو کچھ دے دے, دے دیا کرے وہ لے کرو اور جس چیز سے تم کو تم رک جایا کرو اور یہی حکم ہے افعال و احکام میں بھی انشاءاللہ ان شاء اللہ کرتے پڑیں گے اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ ہمیں سچی تفریح اور رسالت عرق رسال صاحب اللہ تعالیٰ اب سب کو عطا ہوں کو اللہ تعالیٰ سب کو اختار سننا مصیب کرمائے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کام اللہ سے نواز دے اور جو بیمار ہے اللہ آپ کو شبائے کام کا فرمائے جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کروا دے جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے رز کی تبدیل کو دور کروا دے آسان خیال ہوگا برفت رس مصیب ہوگا تمام مقاصد حسنان اللہ تعالیٰ کا مراد کرنا دے اب قبل تو السلام علیکم <سلام> ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا تم اکیلے آئے ہو گئے نہیں ہے